وسل تو وسلام مالا سد رسل ماشاء اللہ وسل تو وسلام مالا و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 آمَنْتُ فَضْلَ رَبِّي لَيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ منت بللہ ہر سد فلاح مولا ملازیم سدر سو بجل کری ان می ن ہلا ہلاکو سفلو نلم یا آ مو سلو ال سل موتم السلام تو سلام والا سید یا رسول اللہ والا علی آل گا وا سحاب قیا سیدیا ہبی بل السلام تو سلام والیا سید خا تمن بھی محفل <خصف> ٹھیکار محمد سلیم صاحب مہمان نے گرامی آئی مت معذر شامعین السلام علیکم ہم لہد و سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے اس آجز متلق دی متلقی بارگاہے کا در متلک جل جل جلا جلا اندر نہ چیز نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں کامل نجات بخش اور کلمہ حق آخر کی توفیق عطا فرماوے یہ سالانہ میں بھلے جا اس کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی اند ادارائن بخشے اور کامل ہدایت عطا فرماو دوستان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع سے میں کلام کریں گا اللہ کرالی توفیق نہ اس دا عنوان ہے ہم نا کیوں ہوئے میں اس موضوع اس اسی ربیع ابل شریف کے کشمیر دو جگہ بیان ہے اج تیسری تھان سے بالکل نو موضوع بالکل نو ساری زندگی کسی پاس نہیں سنیا ہونا آباد تو گور سماج فرمایا جو ان مول خزانہ حاصل کر کے جاؤ اللہ تعالی کے توفیق جدو محفل ختم کریں گے تھوڑا دل فیصلہ کرے گا کہ سڈے آنے کا مل پی گیا ان شاء اللہ اللہ اکبر یا اخبار یار موجود عنوان پھر بیان کر دینا کہ ہم ناشکر کیوں ہوئے ہم نا شکریوں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ساریا نعمتوں تو اعلی ترین نعمت میں بے شخص کیونکہ جو کچھ تعینات اچھا ہے آپ سر او نعمت اسما ہے تو ہومتان نے سونے رب دیا جنگ سوالے سوال ان نعمتاں دے باوجود اصکرے کم بنے ہیں سمجھن تو پہلا میں جناب سامنے پہلا شکر دی شری حقیقت بیان کراگا بھی شکر آخ دے کرا ذوق نال بولو سبحان اللہ عزیزم شکر کا نبی پاک دی شریعت مطلب یہ کہ جو نعمت محسن نے دال کے کائنات عطا فرمائی اس کی نعمت نو ان دی مرضی کے مطابق لاؤنا سبحان اللہ کیا جائے جتھے وہ پسند کرے اتے ہی استعمال کرنا اس شریعت ندی کے اندر شوکرا کہ بے شک سبحان اللہ شوکر اقلی لحاظ شری لحاظ واجب ہاں میں مثال دے کے مسلا سمجھانا تاکہ حقیقت شکر دے سامنے آئے کہ اگر کوئی بندہ کسی نلوار مقصد کی ہے تڑڑ پاؤنی اگر وہ بندہ شلوار نو چبننے تو اس بے چب بےقدری کی نہ کی بالکل جہا دون ہے وہ بھی سڑ جائے گا انہیں آخنا وہی تھانے بیٹھا اللہ اکبر یار راس راسک اس طرح کوئی کسی نو پگ دن تھلے بن لوگ تو کوئی جیتی دے ان کنا بن لوگ دے ایمانسو انہ کوئی قدرہ ہونا ہے وہ شکر آکھو گے ان کا مطلب یہ نکلیا بھی شکر تا ہوں شکر کا من ہے قدردانی شکر تا ہوئے گا کہ جو من نے انعام دین والے نے نعمت دین والے نے جو نعمت بخشی ہے اس اس دی مرضی دے مطابق, مطابق استعمال کیتا جائے سبحان اللہ یہ ہے شکر ان دے واسطے کچھ جی شرط نے کہ جیڑا نعمت دلا ان کی نہ فرمانی نہ نا کیتی جائے نمبر ایک نمبر دو جس نعمت مت دیتی ہے ان دشمنوں یاری نہ لائی جائیں کیا ہی تسان آپ تو چان اندازہ لاؤ تسان جنو کچھ دو تو اگوں اگلے دن تے دشمنوں کھڑوتا ہوگا تو سیاں تک سڑ جنا سچی گل ہے کہ نہیں کہ سڑ جا ٹھا مطلب یہ نکلیا ان دشمنا یاری نہ ہو سجنا بگاڑ نہ ہوسری شرط نے جی انہیں سجنا بگاڑی کڑا تا بھی انہیں سڑ جایا وہ قدر بش... نہیں پچھاانی اس نے پھر وہ شکر نہیں ہوئے تو علیزم مولا کائنات ہر نعمت دل ہے شکر ہے کہ جو اس نعمت عطا فرمائی ہے اس جی پسند ہے لائی جائے ان سجنا جوڑیا جائے ان دشمنوں وگاڑیا جائے بولو چاہ سبحان اللہ روک نال بولو سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی نی پمید بہ کے نارا مارنا تمجنا بولو سبحان اللہ اللہ یہ سونے رب نے شان دے ایس جسم رکھیاں نے رکھی کچھ نعمت اس جس میں ایسا نے جنہ نو اللہ تعالی پابندی لائیے کہ یہ میری مرضی مطابق جان صدقے سبحان اللہ جب مولا کی مرضی مطابق نعمت استعمال کی جاوے تو ان کا ہندا شکر جب شکر ہند ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے شکرانے ادا کرنے کی صورت چ نعمت اضافے دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ صدقے صاحب عمر دراز مولا تالا نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا ہے نعمت دے اضافے دا فرما دا والا ان شکر تم لذیر دن گم سبحان اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان, سبحان اللہ, اللہ. ہے اگر تصا شکر کرو گے لا ازی دن گم میں بڑھا دا ہوں سمجھا جی مولا سونے نے اک فرمائی اس شکرے دکر ہے اتے لایا جائے جتھے مولا پسند فرماوے بیٹا مہربانی کر کے نعرے سٹیجیے نارے نہیں لانے مہربانی نہ چھٹنا بولو سبحان بھی سبحان اللہ ہاں تبج اے ہے بغیر حد چہ جی ہاں میں ایک گل کراؤں اے عم سونے رب فرمائی سبحان اللہ پابندی بھی لائی کیا بے شک ہوں ان کا شکر کہ جتھے رب وحدہ حولا شریق کھولن کی اجازت دیتی ہے جدے کھلے گی گا شکر ادا جدو شکر ادا ہوگا نا تو پھر مولا کائنات نعمت دے اضافہ دا وعدہ فرمایا پھر فر اس اکھ والی نعمت اضافہ رب این کردہ پہلو ویخ سی سامنے کنڈ پیچھو نہیں سی ویک گی بات ہے شکر ادا ہوا محلہ خدا فریدا ساری خدائی پے نئے تبدیل نی سالت جشن عید ملاد الن مجاہد اسلام فضل آن اللہ فضل احمد چشتی صاحب روکن بولو سبحان اللہ, اللہ, اللہ شاد ربانی فرمایا والی شکر تم نہ گم سب شکر کرنا تا کم ہی رب قسم کھا کے فرما نعمت اضافہ کرنا میں مولا العالمین وعدہ فرمایا جد مومن اپنی اک ہے مولا دی مرضی دے مطابق کھول دس اکنال قرآن دا دیدار کردا والدین دا دیدار کردے جائز دنیاوی کم تی رب دے پیاریاں دی دید کید کرد قرآن جناب کابا تلاد کردہ رب د پیارا دربار پک دے اپنی جیل مو من ویک جدو اتنی اک تابندی لا بہ لا شری کم لا یہ اک چینی لافا فرما ہوں فکیر جہاں تین نہیں گا جو نظر نہیں سی گا میرا پاک وے تو بلا دل اللہ جم ک اللہ حکمت سالی فرما نہیں میں رب دی ساری خدائی جاتے نو ویکنا وا خدا بندے جا بھولیا نے جنہ بے وقوفا نے اس اک نو جانور واگ کھا چر سامنے ویک دور اندر نہیں آنڈ پیچھو نہیں ویک سکتے دور نہیں ویک سکتے غائب نہیں ویک سکتے ہوں اپنے آپ اک نو قیاس کر لڑی اک نے مولا کا شکر ادا پاگل کوئی وقوفا ضرور اک بننے جیسی مولا چلنے جیسی نہیں بڑا فرق خدا کرنا سد کے جا رب واہد لا شریق مولا سونی نے اس اک والی نعمت دساب لینا جی قرآن پلی مین اب سارے لا مزہ نہیں آیا ذرا جی دیا خور. سبحان اللہ سب لا رب فرما اپنی اخا مردو مردو اپنی اخا نو جھو ایک آزاد نہ سارے ہینا عورت اپنی نظرا جھکا کے رکھ خدا دے دنیا جدو اللہ دے فقیر ہو گئے نظر اس نظر کے سدید دا شکرانا دار فرما نے رب سونا اس نعمت تہو جی تا فرما ساری خدائی نو ویخ دے تیر دل بل سارے حالات نو ویخ سبحان اللہ سبحان اللہ راجی دیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دل یاد لئی بنایا وے تاری لئی زبان سبحان اللہ دل یاد لئی بنایا وے تاری لئی دیدارے سونے دے دیدار واس پہ اس اک والی نے مدر شکرانا تازیا دا ہوئے یہ اضافہ ہو جان زبان والی نعمت شکرانہ دا ہو دا اس زبان نو رب سونا انج, انج طاقت فرما پھر خطاب شہر ایک ہزار میل پور تو سنا سبحان اللہ تو توچے یار میری آواز کند تو جاندی پئی تو ہزار میل دور پیا پڑھا چلیا اور زبان نو بھی قید رکھا کیا یہ شکر ادا ہے جتھے مولا اچھا ہے سارو کے آزم اوبے کھیلو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ, اللہ ایوے نہیں بھی ناجائز گل کیتی کی جائے تجائز بھی کی جائے نہ جڑے پاسے منہ مارنا ہو مائک جانور دا کام میں انو جدو قد رکھا جائے تو شکر ادا ہوں تو شوکر کا اتر وا دضافے اضافہ ایسا ہویا کہ قوت نور خدا والی انجائی. کہ بولو فکیر ہوں جتھے بیٹھا ہوئے گا جب میں گا سر اتحا چڈا گیا بولو چاہوان جی حضرت انہوں درسالا الحامی لکھا ہوئے میرا پا گوش فرمان رب العالمی فرمایا یا العظم سبحان اللہ غوث اعظم میں عرض کی جی رب غوث فرمایا جاننے جان نے فکیر کنو غوث پاک در سالہ الہامیہ نا چیز کو سیدی بندہ نواز دراز دراج کی شرح موجود آپ فرما نے مینو رب نے فرمایا غوث آزم میں آخر جی ربے گوس فرمایا جاننے فکیر کنو آخد میں رب نے فرمایا فکیر اذا ارادا اراد لیا کو لہ کن سبحان اللہ جد ارادہ کرے کسی شہ ن دا کن بن جا بن اس ارادے دے مالک ہوئے تو پھر فرمایا فکیر بن گئی توجہ فرمائی جے بندہ ایس نک والی نعمت دا شکر ادا فرماوے ناجائز جائز شہلو نہ سکے کسی غیر عورت کی خوشبو بھی نہ آن دے وے ایس دے پھر انو رب امکن ترقی اطال فرما اضافہ اطال فرما سینکڑے میل دور بیٹھا ہونے یار خوشبو لا لا سبحان اللہ چلا اللہ! حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حالے دور حا سلام میں یوسف بھی خوشبو پیاپانا وا اے اسے شکر مبارک دا نتیجہ سی خدا دے بندے آ کے جا میرے پاک نبی کرنے پاسے روخ مبار فرما کے مینو ادھر رحمان کی خوشبو ہوئی بات نہیں فرمائی اللہ میں دی خوشبو آند حضرت میاں سید سی سرکار دا سرکار بھی شان مبارک سی دے حضور دلام دی گل سنا وا اللہ شر ربانی شیر خدا ادا پسدا جی سرک پور شرک پور آپ کے پاک میاں امیر علی صاحب کوٹلا شریف والے جناب میاں صاحب گھر مبارک آنا ہالے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ اتے آن کے گھر مبارک دول کھلو گے اچھی اچھی جناب سا کچھ سن لمبے لمے سہ دے سن, سن لوگ ہلوری دے فرمایا ایک تو مین رب دے ولی دی خوشبو ہوئی اللہ نارے تقبیر نار سالت جشن عید میلاد النبی برہان اہل سنت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی شہنشاہ شاہ خطابت علامہ فضل احمد صاحب چشتی اگر میری ارب میر... چمنو تو میرا نان مارو تیرو نہیں ماری نہیں سو اچھی لیکن سمنا فرمانا دور خیر فرما بےلی سان ربر کی خوشبو کچھ سبحلہ تین مین خوشبو نہیں کسے جمع والے دی <سؤال> توجو نہیں جفر بھائی سائنسدانوں نہیں آب کا فکیر کیوں خوشبو پیا لینا اس نق والی نعمت کا بھی شکرانہ ادا کی تھی بات ہے ربو لوچا سبحان اللہ سبحان اللہ تبج خوشبان اللہ سبحان اللہ ٹھیکدار سا استعمال نہ کرے جی شراب ہوں الکوہول ہوں پلیت نہ مراد بولو اللہ اللہ سب نہ جا اے رب ہاتھ والی نعمت دتی جی ماشاءاللہ رب پسند کردا ہے جہد کم کریں جی حرام نت نہ کسے کسی ناجائد نت نہ عت نہ چیڑی ہوں اللہ دا فقیر اس ہاتھ والی نعمت خیب لا وے شکر ادا فرما ہے رب فرما ہے پھر بیٹھا جب مرضی ہو جدر مرضی چاہے ہاتھ لمبا کر کے بے موسم پل چاہتا کرد سبحان اللہ بے ادا قسم خدا دی پھر موٹ مٹی دی کے ساتھ چھوڑے پورے لشکر والوں کے محمد امر شروع ریوالور لیا ہوا آپ شاہ صاحب نے پوچھا مولی جی ہے ریوال بارے میں اپنی حفاظت واسط رکھا ہوا دشمنی والا بندہ ما آپ ایک بوری ڈنڈا پیا سی آپ نے فرمایا مولی جی انو انو کی کرنا جے آ ڈنڈا لو جی رکھ دو گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا سبحان اللہ نعمت نو اللہ سونے کی مرضی مطابق لایا جائے نہ کدیدنا بغیر نہ کم ول نہ اٹھایا جائے صرف نبی شریعت مطابق جائے جی رب پسند کردے اٹھایا جائے پھر اس اندر فرماؤ ساری ساری فقیر واسطے ایک قدم بن جا بات ہے صدقے ایک قدم جاندی اور دو قسم خدا دی کر کے نس کے جاوا جنہ سمجھ نہیں آئے ان رب سونے کے ولییا شان سمجھ آ سکتی نہیں وہ پتا رب کی طاقت فرما کی سد کے جا میرا منہ لے کدما نو تا فرما دے ہدیشائی قدم بن جاتا ہوں کیا نعمت یہ بھی نعمت یہ فضول نہ جی جاتی نہ ہو جدو شکر شکر ادا ہے پھر رب انشان بخش روٹی ہوئے پورا لشکاری رجا چڑھا لکیر پابند کیسا ایک روٹی نو برقت دیاں گے توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے فوجا دیا فوج رجائی جا تے جے بندہ اپنی شرم کہا دی نعمت دیا قدر چ پچھانے مولا دی مرضی مطابق شریعت دی پابندی کرے چکرے رب آد ہو ہوئے جی دیاں جم جم دی گا جمع جم دیا گا رول رکھی آنگا. سبحان اللہ, <سؤال> سبحان اللہ. <سؤال> کیا ہی بات سبحان اللہ خدا کر دیگال دی عبی اللہ تعالی سرکار دا بیٹا خاجا معصوم جدو پیدا ہوئے نے خاجا ماسوم سرکار جدو پیدا ہوئے اللہ مہینہ سی پتر جمدے ہی رولا رکھی آئے اللہ نائ تکبیر نار رسالت شان اولیاء شہنشاہ خطابت علامہ فضل احمد چشتی صاحب آنوی سے رب دے بولو چاہ خاص آزاد نے جنہوں نے مولا پابندیاں لائی کیا ہی بات صدقی. انسان دزا آزادی خاطر شریعت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی انہیں آزادی خاطر ہوں اس نعمت نہ گانا سنے نہ کوئی نجائز کم سنے ناجائز گل سنے میں آخر دے حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا مرد کو ایسا غیرتمند ہونا چاہیے غیر عورت اگر ہمن دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہے تو مرد کو اس کی آواز بھی نہیں سننی چاہیے سبحان اللہ اللہ جو نہیں فرمائی. بات ہے بول بول جیندیاں بول سبحان, سبحان اللہ کومن دستا جاندھ میں لفظ ہو وہ بول گیا کدھر سمجھ نہ آیا وہ کنڈی ڈنڈا دوری ڈنڈا <جا. laughs> دورے ڈنڈا کے کنڈے ڈنڈے دے سرکار دے, دے نے جی اورت کوئی شہ کٹتی ہے پی تو مرد ن چاہیے آواز نہ چنی اللہ اخبار یہ کون دے نے <سؤال> امام غزالی رحمت اللہ میرا جی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی ضرور مبارک پیش کی تھی حضرت کلیم بھی فرمایا امت غزالی رنگا بھی کوئی ہے اللہ اللہ ایک گل دیوبندی بالبے اشرف علی تھان بھی لکھی امداد الشتاق امداد المشتاق بلا وہ امام غزالی رحمت اللہ جنہوں نے بارے کلندر اقبال بولے ہیں صدقے اقبال فرماندہ رہ گئی رسوم ازاں رو ہے بلالی نہ رہی رہ گئی رسم از روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا no, صدقے. Aray, رہ گیا صدقے چیشن صاحب صدقے کے عمر دونوں جدو مومن اپنے کن والی نعمت کا شکرانہ ادا وے رب آ فکی ہوں انسویا بھی فرمائی سنیاں پہا سنی چن گئی وہ گلا سنے گا جن کوئی نہیں سن سکتا توجہ لالا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے لو میرا بابا فرید فرما کیا سنو؟ جی سنو. میرے بابا فرید سکار ملفوزات لکھے سیاحت کردیا کردیا رب کی یاد کردیا کردیا ٹردیا ٹردیا حضرت موسا کلیم دربار پہ پہنچا و سہان اللہ جد دربار پہ حاضری دتی تو می سنیا جناب مرسا کلیم حال تک بھی پیر فرما سن ربے آر نہیں اے میرے پرور دگارا مینو اپنا دیدار چکر حضرت مرسا کلیم قبر شریف ہال تک فرما رہے نے بابا فرید فرما نے میں اپنے کن سنیا میں تجھے آخ سلطان بہو زبان سمجھا سدگے سدگے سلطان لار فی ن فرمند تن من یار دہ بنایا دل بچ محلہ میرا ہو بھی خوب اللہ اللہ مفتی محمد فضل احمد صاحب برہان کشتی برہانے کشتی شہن شہنشاہ شتابت علامہ مفتی فضل احمد صاحب کشتی توجہ نال بول سبحان سبھال سونے تنوع سنیا سناواں گا اپنے کن ناف کر کے ویک صفائی کر کے وے خیر تو صاف چکر پھر یار بول وی سنے گا ساری خدائی توجہ فرمائی میں اگر لے کے بیٹھ جا میں اتنے چار گھنٹے سنا سکنا وا توجہ فرمائی ہوں میں اپنے موضوع والے مڑا مڑا میں دسنا چاہنا وا کہ شکر شکر مولا دا ہاں جی کدا وے جیندے بول سبحان اللہ شکر مولا کہنا دا او دی مرضی دے مطابق ہر دیتی نعمت اطلائی جاوے استعمال کیتی جاوے صدقے جاوے پھر شکر دا ہندائی اولاد دیتی جتھے چاوے او میں استے او میں انہوں لار جتھے مولا کھے او تھے انہوں لار انہوں نبی دی شریعت دے خلاف نہ چلاویں میرا اولاد دا شکران دا ہو جاندائی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی رب وحدہ اولا شریک مولا سنے اے اپنیا فرمائے فرمتا ہے شکر تم لگی دکر اور بےخوش مولا کائنات غفور الرحیم دا اگلا بول وین کفر تم انداب لدید کائنات نے اس مولاز گل نہیں کی میں شکر دتی فرماندہ جی نہ شکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے اگر تصا نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے کی مطلب فر نعمت جڑی دے سکنا وا کھو بھی سکنا وا میں نو دیا دیر لگتی نہ نو لیندیاں دیر لگتی ہے میں دین والا دن پہ کا فرما چھونا جی لین پیا جا پھر کئی تندو کھٹ کے بار بٹھا دینا ون دے ملتر پھیر مل پھر پھر کے باہر بٹھا چڈنا جیب پھر پھر دے دے رائے کدھر گیا آئے ساڈا فلانا مال کدھر گیا خدا دے بندے اسے اسی واسطے جنو رب سونے سمجھتا فرمائیے او مولا دی ہر نعمت کی قدر پشان بہی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہوں اگ سی کرنا چاہنا سد کے جاوا بندہ شکر رب کا ادا کر استعمال کردہ جدو بندے در پہلو ایمان یہ ہوقدہ یہ کہ جو کچھ پا ملتا ہے یہ میرا کمال نہیں یہ صرف فضل ہے سبحان اللہ بندے دا اندر عقیدہ ایمان کہ جو بھی مین پیا ملتا ہے رسک معاش زندگی اکھا کن سر تو پیرا تک اولاد اے کاروبار جو مینو ملتا ہے پیا اد میرا کمال کوئی نہیں میرے ہنر دا نتیجہ نہیں لے جی فرمائی جی بندے دے ہنر دخل ہو اپنے کمال دخل کئی بے اولادے مر جانے بارہ بارہ نے توجہ نہیں فرمائی ذرا اک سبحان اللہ کئی کم پتا نہیں چوی چوبی گھنٹے کما دیتے روزی ان دی پوری نہیں ہوتی کن کوم بیٹھے نے تو ویلے کٹے پتہ نہیں کوڑا کوڑا گنتی تو باہر ہوں اور جس بندے دا عقیدہ یہ ہو سکی نا کہ جو مین ملے یہ صرف دا فضل ہے میم ازمانا چاہدہ کہ میں شکر کرنا یا نہیں کرنا جس کا ایمان ہوا نہ انہیں ضرور ہر وقت اپنے مولا دا شکر کرنا <سرح> مولا دا جس دا ایمان گا اور جس دا ایمان یہ ہوا کہ جو میں لئی بیٹھا اے دینا ہو لیکن ساری گل بات بھی آئے تو بجلی کی تھی ٹھیک ہے دا ہوئی لیکن گل یہ سانو بھی کوئی آخر پینتڑے آدھے نا اصلا بھی سائے فان جاننے ہیں یہ ساڑے فان دے کمالات میں جن نے اس نظریہ رکھنا ہے وہ ہوئے گا ناشکرا جن نے ایمان رکھنا ہے جو دندہ پہا وہ دین آلا ہے میرا کمال کا کھوی نہیں سبحان اللہ وہ کرے گا شکر ہونے ایک ہی تاہ دعویٰ دعویٰ تے دلیل لبا اللہ دے قرآن اچھو چاہی بات پڑھ دیاں رگوں اللہ, آه اللہ آه تاکہ پتہ لگے بھی تھی سارے جاگتے بیٹھے سا. میری تقریر تہن پتا سواد خروڑی چاہد <laughs> <laughs> خروڑی سواد ہوتا ہے. تو جے جیویں اگاں جانا ویخے گا نا موضوع میں <laughs> جب کشمیر سب تہلا موزوں آیا نہ تو سوبے دار میجر سی فوجی جڑا جلسہ کراوا ایمان نال پتا تو ہے میں تکریر مڑ کی بندہ ایڈا اس آخیا ہوئے جس طرح کی میں تقریر سن بیٹھا میں اس کی خدمت اج نہیں کر ایمان میں حیران ہو گیا میں گواہ بئیواہ خلاف بھی گل جائے نا تے سون کے تے بندہ ٹر جائے میں ولی سمجھنا نبی سرکار دی شریعت حق کی گل تے سن کے اپنے خلاف بھی خوش ہوا ٹھیک ہے یار میں سی پر سونے کی گل تو بڑی ہے نا تے بندہ ولی جائے ہاں کوئی چھوٹی گل نہیں مارن ہاں جی ات بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڈ ج ایمان گل ہوا تھوبا تو اپنے خلاف تیو شرح مشرا برکر ہاں بڑے بڑے پیر ٹریکٹر اوڑے ایمان نال گل ہوا تھوبا تھو با اپنے خلاف تراد مشرا کے بنکر بن بانے مگر اپنی نہیں توجہ سبھا ہوں دیکھو کیتا ہے کہ جس کا ایمان ہوا نا کہ میرا کمال نہیں صرف اس مولا دا کمال ہے انہوں دا فضل اس دبتا ہے میں نوہمامن دی پاکتا جس نائے ندریہ ہوئے گا شکر ادا کرے گا اور میں تین نبییاں دے وچوں اس نبی دی مثال تو اس نبی دی گل سنانا رب دے قرآن چوں جس نبی نو اللہ تعالی نے دنیاوی ظاہری حکومت اج دی جیڑی کسے نو نہ نہ انجد دے گا حضرت سلیمان علیہ السلام رب <متصال> <متصال> نے اپنے اس پیغمبر نو بڑا کچھ دتا سارے نو انج دی شاہی دتی کہ جن ان تابے سن پرندے ان تابے سن پہاڑ ان تابے سن سمندر ان تابے سن جو چاہتے سن جنہوں نو آکھنا جاؤ پتھر تراش کے لایا وہ انہوں نے پتھر آپ نے فرمانا شابش بناؤ میرا محل جننا سرکار محل تیار کرنے مسجد بناونیاں آپ دے عبادت خانے بناونے ہاں جننا ہر وقت خدمت کردیا رہنا اور تن پتہ ہے سو سائنسدان ایک پاس کلہ جن اے پاس فرمائی چک لو دان لبے نہ بھی گیا کہڑے پاسے سائزدین بم مارتے رہ جن بم ہی مار کرتے رہنے اجنی فوج دشاہی دہل آپ کے بےش بہا تے ایتے سونے پتھر آ جد بلکیس آئی سی نا حضرت محل کے فرش تیر ہے تو نے اپنی پنڈلی تو کپڑا نے فرمایا کپڑا چپ چکی پانی نہیں محل کا فرش ہے ایڈے خوبصورت محلہ حضرت سلیمان پیغمبر نو رب دیاکمت سی رب دسنا چاہتا سی میں اپنے نبیاں نیارا ندگی والی زندگی دینا کوئی یہ نہ سمجھے رب دے نہیں سکتا یا لابل نہیں میرا سونا ہبیز باگ گا جی کچے مکان ہو سڑی چت ہو سڑیا وہ شتی سن کھجور دے وسی دنیا کے جلے حضور دے جلے حضور دے چھڑیاں راجی میں بول سبھال لو وہ چھڑیا بھی چھت آئی سن کھجور دے کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے بھیا سیتا سر لال کتے سونے بن بھن گاتے تکبر غرور سنت اسلام علمائے فضل علمائے چشتی سے. سبحان اللہ رب اپنے محبوب نوج رکھنا سی؟ رب دسیا سلے مان شائی انجدی دے کے وہ نہ سمجھا جی میں دے نہیں سکتا یا لائن دے قابل نہیں میں آیا ویکو سلامان نو دے چی میں اپنے حبیب نی دے یار واسطے کچھ پسند نہیں میں اپنے حبیب سرکار وہ شاہی پسند کی جہی کسے نو بھی نہیں مل اللہ قسم خدا دی کرکیاں سن کے جا میرے پاک سلیمان پیغمبر ان اینہ کج شاہی موجزے بھی بڑے نے ان ایک موجزہ رب بیان فرمایا ہے سناؤں جی, حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو ہود ہودے ذریعے چٹھی پہنچائی سی بلکیس والے جدو چٹ پہنچی تے لکھیا سی انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ساڈے مسلمان ہو کے پہنچ جی نہیں اے ہو جی فوج لے کے پہنچا گے جا مقابلہ نہیں کر سکیں گی بار سبحان اللہ فورن مسلمان ہو کے جھک کے مولا سڈی بارگاہ اپنی شاہی چھاڑ کے چڈ چیٹ پہنچیے ادھرو بلکی تر پئی توجہ گل سمجھی جی ادھرو بلکی تری حضرت سلیمان دا ارادہ پاک ہویا میںوجا یہ وقا وا ہو پہلو بھی بترے میں ظاہر کیتے نے کہ خد ہات پرندے نو ہے چیک سٹن گیا خاص ہوں یہ موجود رکھا وا جد سڈے کو پتا لگ جائے یہ آم بادشاہ نہیں ربی بادشاہ والا بادشاہ وحان اللہ مسلمان ہو جنت لے کا ارادہ پورے ملک نو حضرت سلیمان دا سرکار موجدہ و خان دی خاطر اسی طرح محفل لگی ہے آپ سرکار دے نے محفل والیا ناوجی دیا بول سبحان اللہ۔ آپ فرما نے کال آئیو ہیلم لو آئی کمیا تی بے ہر شا قبل مسلم ہوں اپنی محفل والیا نو فرما نے محفل والے ہوا وے جڑا دے مسلمان ہو کے ساڑی بار گاہج پہنچنے تو پہلوں پہلو, پہلو اندر تخت لایا توجہ تخت اندر لیا جدو جناب نے گل کی کال آئی فری تمل جنیا کبھی کبلا مقام ایک بڑا وڈا چین کھڑ لگا بڑا سرکش جنہ کھڑ لگاؤ جناب اس محفل برخاست ہونے تو آپ محفل اٹھن پہ پہلو, پہلو میں لیا گاؤں سہان لا میں پکی گل طاقت بھی بڑی رکھنا وا تو ہاں بھی میں دار خیانت نہیں کراگ پاکستانی آنگورا ڈنڈی مار لا نہیں جو کچھ گا میں ارشا پیش کر دیاں گا توجہ نہیں فرمائی تر بولو چل اللہ اور جناب جن نے آخیا حضرت اپنی چاہتے سن شان اپنی بخا چاہتا سی جناب سلحمان آپ نے فرمایا مین تو پہلو چاہیے ہن کالی کب ہی قبل ائر تد دلئی فبح لا سدگے ماشاء اللہ اس شخص نے آخر جہد کو خاص کتاب دا علم سی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی خاص کتاب دا علم س علم سی. رب سن ایتاب کا نئی دسیا جی. اس نظر ہو گئے الب بس سوچیا تو پھر پتا لگا کہ غور کر سارا کتاب ہو جی. او سارے تو وڈی تے وی کتاب دے صرف رب دی ہو سکتی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ ایسی کتاب طاقت جی ہومکن تو پہلو آ جاوے وہ رب دی ہو سکی ہو, ہو سبحان اللہ کتاب کہ تھوڑا جا علم آئے کہ ہزار میل دور روپیے اس طرح تو پہلوں حاضر ہوف ان کی کتاب ہی ہو سکتی رب یہ دسے اتارے زمانے دیا کتاباں پڑ لو کوئی جنا چی کتاب کا علم نہ شانا نہیں مل سکے ہوں بار <تصفح> جناب بارگاہ کتاب کا سبور کتاب کا آصف بن برقی آخدہ نے کہ بلا میں جناب اک چمکنے پہلے تیری اک چمکنے پہلے اندر کی راز سی یہ آخر میں اپنی اک چمکنے پہلے سمجھو نہیں گرواہی بندہ اپنی اک باوے اردا گھنٹہ چمکاوے اور میں کھول کے بھائی چڑھا ادا گھنٹہ مطلب میری اک میرے قبل سے نہیں نا اپنی اک جنگ چیتی چمکا جی چمکاؤ اخبار سڈا کام چمکنے کو پہلو آدر کر دے بات ذرا بول سبحان اللہ جناب آسم بن برقی آ اکھ تو پہلو تبت حاضر اتنا ہزار میل دور بزرگا لکھا کراچی تو لاہور بنتا ایک فاصلے تو ہن جدوں موزوں گل آ گئی جدو حضرت پیغمبر نے سامنے تخت جی جواب کی مو مبارک کچو نکل سہانا قال هذا من فضل ربی سہان لا فرمایا اے میرے رب کا فضل ہے آ گئی گل موجود ہی کہ نہیں ہے لے آشکر، آم آکفر، اے رب اس واسطے فضل فرمائے اس واسطے میرے سامنے ایڈی چیتی میں مین ادمانا چاہتا سی سڈا سلیمان شکر کردا یا نہ کر اللہ کر دان اللہ اچھا توجہ یار میں اتنے حیران ہوا کہ مولا سنیا حضرت سلیمان خود نہ منگایا اے بی چھتی جہ تخت آیا ہے تے حضرت آن برخیا آپ فرما نے یہ میرے تے میرے رب کا فضل ہوا سوال اوڈے تزل آ سب دن برقیا تخت, جو تخت فرمان ہے اور آپ فرما نے میرے رب کا فضل ہے مین رب ہے کیوں آپ دش ہے صرف دن برقی ہے ولی میں نبی انو جو طاقت ملی وہ میری تابےداری ملی بہت بار فرمائی کیا تو فضل میرے ہوا تے اتو ظاہر ہویا ہے اپنے فرمایا بلوانی اے میرے رب کا فضل ہے مینو ازما سی ہوں توجہ فرما آپ نے اے نہ فرمایا کہ میرے ہی کمالے سورن مولا تالا وئے کہ اندل ہے میرے رب کا ازما چاہتا سی مینو میرا سلمان شکر کرد کر ہے نا شکری کر دندے جاوا رب نا شریقمبر حضرت جبن مبارک مولا تالا وڑ گیا وے فرمایا ہے رب ویرے کا فضل ہے معلوم ہوا شکرو سے بندے کرنا وے جڑا سمجھے گا جو بھی ملتا ہے پیار ایک فضل ربی ہے جی بال سبحال حضرت تا شکر تا شکر فورن آپ سوچتے آپ سرکار, سرکار دے دل مبارک مشاہدہ جو ربانی سی، رب دے نگاہ رکھی بیٹھے سن کلندر <تصفح> اقبال فرما نظر اللہ پھر رکھتا ہے کیا ہی بات مرد مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے ارے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے ایک عالم مانا کا سفری کیا ہی بات ہے ذرا بول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں غور کرنا کیا ہی بات اتے آخو تے ایک مثال سمجھاوا مغدالی دیتی یہ سمجھاوا تو سمجھ آئے گی تو سمجھ آئے گی جہے آخر قبر جانا شرکے ان کٹیا کی پتا تو ادھر ویکن ایک آر ایف سی اللہ کی مارفت آ ہی بات ہے قلم توجہ قلم سی وہ دیسی قلم دوسری کانے والی کانے والی بانس یا کانے والی قلم ان کاغذ تے لکھ رہا سی سوچ خب گیا کیونکہ اللہ دا فقیر ہے جی نا ہر شہر چار دتے لگ لیا کل شین لہو یا دلو والا نہوا ہے قلم کول سوال کیا نی کلم تکھدی کی پی قلم آخری مینو کی پوچھنا ہے میں کسی بات میں کسے دے ہاتھ توجہ نہیں فرمائی ہوں قدم آخری میں کانا وا کانے تڑدا تانا مینو کی پوچھنا میں اتنے کھڑا سا ایک آیا انہیں مین وڈیا وڈ کے چلے سب چلے چل کے سیاحت ڈبویا لکھد ہے مینو کی پوچھنا ہوں آرف پہنچا کانے تو ہاتھ ول ہاتھ نو آس تیا ہلا حرکت دینا وہ آد مین کی پوچھنا میں ایک تاقت دابے ہوں کور تاقت نرف پوچھد تس इन्हू किवें तोरिया जी वह आंकी पिछों इरादे न पुछ वाह क्या ही बात जो इरादा ना हों हम मेरा इरादा नहीं लिखण मैं लिख रहा हो सकता इरादे पुछ मैनू की आना इरादे पहुंचया इरादे आता सुना बेली आवे प्या लिखना है क्यों एनू अगाह हिलाया क्या मैनू की पूछना है میرے پیچھے ایک علم ہے لاہو اخبار او پوچھ جی علم نہ لکھ <laughs> <laughs> so. اچھا تو لکھا کاہ اچھا پہنچ گیا تنا بئی اس میں ایک دیوا مین بالن والا ہو رہی میں دل چنا پچھا جا مینوں کی پوچھنا وہ ہوں پہنچدا بالکل دل نا تلم کھایا تیرے کو سی شا چل حاضر حاضری چک گیا گائے بل ٹر پیا ہوں ایک ہور قدرت کلم اللہ قلم اللہ, اللہ فرماندہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی دے نال قلم, دیناال. قلم دیناال. بے وقف طبقہ یہ سمجھدہ جی. کہ ایتھے قلم تو ایک ایکانے والا قلم براد میں بے وقف آ اللہ تعالی اپنے حبیب دے بارے پہ پا فرمادہ جی. جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ساتھ تعلیم دی جی. تو میں کہلیا نبی پاک نے قلم نہ لکھے ہی نہیں हाँ. توجہ نہیں فرمائی ہاں کوئی ثابت کرے حضور نے قلم لوگ جس حبیب قلم لیں اس قلم تعلیم ہو سکتی لاکھ لگا کہ ملک قلم جن لوہ محفوظ نور خدا نہ لکھے سبحان اللہ وہ ایک خاص قلم ہے جن قلم آکھنا بھی مزہ آمجاوا ہوں اس قلم تک پہنچیا قلم تو پچھا ڈردیا ڈردیا قلم قلم آخد میرے پیچھے علم نا میرے ربانی پہلو بندے تک سی ان خالق تک اپن گیا علم اربانی آخد میں ردے دال اردو آخد ارادہ آخد پوچھ رب سونے دول اتحر پہنچے ہوں گم ہو گیا وے اپنی ہوشی نہیں اپنی اگی جدو فکیر قسم خدا بندے جن رب سونے رکھا قدرت والا جو کچھ دیا اپنے نور کی قلم او حضرت سلیمان واگ ہمیشہ شکر گزار بندہ, بندہ ہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے سن شکر گزار جا فرمایا فضل کے اللہ بول بولو بولو بولو, توجہ نار بولو سبحان اللہ ہوں سنا وا ادا حضرت سید کا سلان کپال ایک بڑے بڑے بئیمان نا شکری آخد کارون کیا ایلا وہ ہوں اللہ نب والا مالداراچا کارون خزانے سن کہ رب قرآن دے دنا مفاد پہ ہاہو لسمت فرمایا اندر جہانے سن ان خزانیا دیا کجیاں کجیا چابیاں دے واسطے پہلوانہ دی, دی, دی ایک جماعت آج ہو جاتی سیجو نہیں فرمائی میرے خیال سے تو کدی بھی مالدار نہیں ویکیا ہونا جیسا جو ویکیا نہ آپ تو نہیں پاس ہاں جی وہ مولا روم مثال او فرما نے کھوتے کیا پشاب آ پیسی مکھی اور مکھی کدی اہ پر ماری جائے کدی اہ ماری جائے تو آخ میں ہر مکھی واسطے آپے سمندرے کھوتے کا <laughs> <laughs> جو مکھی <laughs> کیڑی داستے بندہ بزو چکرے نا دے پانی آ جائے تو سمجھتی ہوئے, ہوئے ہوئے ہوئے سارا سمندر ای پلٹ پہ <laughs> ہوں جو بیلیاں نے جو ویک کھلو دوتر اسا ویک باس سائنسدانا خیری کر ماری پتہ نہیں چلے ہی کو ود ود طاقت والے بندے ل پیدا فرمائے جنہ پاس کو نہ ہو سکن کارون کا دا خزانا ایڈا وڈا سونے دے محل سنون دے سونے دے نہیں میرے خیال یورپ والے ویس بھی چیز تمبی پا ہوئے رب دے, اے سونے دے محل سونے کا محل جوڑیا ہی سونے دی تے دیا خزانے کے اگاں پہلوانا دی جماعتاں کو چابیاں نہیں پیا چکی ہوں جدو ایسا مال سرمایا اندر کول بندیاں بندیا ان آخیا ماں احسن کما احسن اللہ ہوئی سبحان اللہ فون تیرے نال رب احسان کی تھی احسان کر رب کی دتیاں نعمت نہیں اندر پچھان جب مولا چاوی اتھی لا آسن کما احسن اللہ ہو تے فساد نہ کر فضول خرچی نہ کر لا ہلا جو ہبل مخصدی جدو سمجھ والے بندیا ان سبق پڑھا کی کوشش کی اگوں لانتی کی جب دگا کہ لگا کہ جو کچھ مین ملیا وے یہ میرے ایک علم کا کمال ہے الم وہ کول کہڑا سی ایک ایسی دسی شہ ہوں جیڑی لوہے پیتڑ تانبے ناؤ تو کی بن جاندہ ہے؟ سونا. دان جی سائنسدان اور گلت وجوہ سمجھ جی ماشاء جس کے پاس علم میں کیمیا تھا کہ لگا تصا جو مینو پہ آدھے جی رب میرے احسان کیا کا احسان ہے میرے کو علم ہے جس میں دولت سرمایہ بنا لیا میں رب دا احسان بنایا جو نہیں قرآن قرآن جو کچھ آیا سب واسطے آیا ایک اور گل ہے کہ آپ میرا سیحت الگ آیا قرآن خدا سب ہے جاؤ ویران دربار سجادے نشی نے گمراسیاں ہوں تو فیض دے رہا ہوں تیرا خاندان خراب مجھ کٹی چیز تو جگی وہ میرا سیان دا ٹولا بیٹھے او میں کھی پیر سے دور رہبر پریشر وہ موج کٹی تھی اے سارا سودا تے میرا سیان دا ہر گھر وچ ہے دنیا جو تیرے کول آئیے ہے روحانیت دی پیاسی تے تو محمد عربی دا قران تے حدیث سنا اے ہے نارری سالت نارائ حیدری علامہ مفتی فض الاما چیشتی صاحب جل بولو سبھا نل کو شام دے دینی توجہ آکو سبھا نل جی دیا جی دیا افسوس میں سید لمبے آدھی بار گاہ دطالیہ کیتا حضور دی ہے مین ہزور کچہریج میرا سیا ٹولہ نہیں لگتا تو نا میں نظر آیا جدو ہی نگاہ ماری ہے نا یا صدیق نظر آیا یا فاروق نظر آیا کدھر علی پاک بیٹھے کدھر بلال بیٹھے دنیا آ رہی ہے فیل لے رہی ہے نبی دی شریعت لینی ہے روحانیت لینی ہے اندر پیاس پیاس نے رج دے پہ توڑ دے بجھائیں افسوس اس قرآن تو دور کرنے پتہ نہیں کی کچھ سوا نکل آیا یہ اخبار بھی اسے مسلمان ہوں سویل سویل اللہ کے قرآن کیجارت کرتا سی ہوں ادھر ٹٹی کر رہا ہوں ادھر اخبار پڑھا ہوں نال کان نال لگاؤ لے جاؤ ہیلو پران خدا تو کٹن واسے بو ننا ہی لاہج ہارس بن کل کافر خرید کر کے کسے کہانیاں خبرہ لے خبر سی نبی پاک مقابلے میں جاندا سی لوگ کوڈیاں سویاں کہانیاں نے خبر پڑھو کدھر محمد دران آسے جاتے تھے بندیا جان تی سبھا نلہ جنو و ہویا ہے ہوا مولویاں نے ہویا ہے میں بھابیا قرآن چو آیات کڈ لیا نے جیڑیاں بوتاں دے خلاف آئی سنوں پڑ پڑ کے دے کے تھرتی آپ نبیا تلیا کے دے باقی قرآن دے لیے انہوں نے جائے جی سیا میں آیا تھی نماز کما لیا ویخلا قرآن آیا تھا سچے نار راؤ میں کھانا خراب نہ دو تر او کڈ لے گیا دو تر او کڈ لے گیا دو تر او کڈ لے گیا تری سپارے سکھا واسطے کمجوی کی مزا لے باقی ہاتھ لگے چل میں تنوع باقی کا قرآن پہ سنا اللہ راجی بول باقی دا قرآن. اسے تو دور کرنا ستے. اے محفل ناتا پہ نہیں نات خونے سے تو دور کرنا ایک ہاں جی انہوں نے پوچھو قرآن والا پاسا شر مرضی سو لے کے شیر بھی ایمانیا امرا تے کر آئے لیکن ایمان والی امر ہی مک توجہ نہیں فرمائی قسم خدا بھی کر کے آنا جی وہ فصیح الدین دیر سور نہیں اندھی اگلے دیر کیسے لگی ادھر میں سونا وہ پی ان فر کا دار ماساوی اگیر ان ستے ہی خیران جائی بجر ہو اچھا میں تا گا میں کٹی چاہی جانا سائیں کی مطلب جد پیر لو اگیری فکر بو گے تو کا گئی دست روا فکر کا یار سا ساوی اگیر دا حیران یا لا امت دا بنے گا ت سوا لاکھ نبی تے آئے نگیری کا دا فکر داستو نہیں بنوائی وہ دنیا کا فکر تو پہلو ہی کار سال ہے دنیا کا فکر نہیں ہر وقت چوبی گھنٹے کھوتے آنگوں کو ٹھڈ جو کت گیا سانو ترشد واسطے پڑنا چاہیے یہ فکر ادرو نکل جاوے اس آخرت والی پا جاوے جڑی سی اکبر مسیحی اور الٹا پہ آدھے فکر اگیرے پچھریے دا پال ہے یہ تو ہے نات کام افسوس ات جس نبی دی داری دا محبت دا جذبہ پیدا اور آخرت دی فکر آوے جنت دی طلب پیدا ہوگی آخر کی حضرت احسان بن ثابت کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں میں آموچ ڈنڈیا پرنت کتے رام رام کتنے چائے چاہیں ذات کی کرلی جفے شتیرہ نو رام مراد آ تین نہیں حضرت احسان کون سن حضرت حسان بن ثابت بجٹ وقت مجاہد اسلام ہے سیدال دین ہیں نبی کے دیوانے ہیں مصطفیٰ دے, لے، دے دار نے سارے اور نبی نعت لکھنے تین طرح دیا نعت لکھتے سن ایک سی نات آت آپ دی ایسی عظمت مستفا بیان سی دوسری نعت ایسی جس جسمت جس او اور تیسری وہ نعت سی جس دے اندر نبی دشمنوں کی ٹکائی اللہ بارا جو کسی آن کے حضرت حسان نو آخیا فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلا شرتان میرے کو کتاب بتی ہزار روپے کی بہت جسے بنیاسا کر دی تاریخ دمشکل اور اس حضرت حسان صاحب سے حرکت لکھے آپ نے اپنی سبا نبارک کدی کڈ کے تاڈ لائی اللہ لمی دبا نے ویخی میں یہ تلوار <حلوثیر> واگ نبی خلاف سبحان اللہ. بول چا سبحان اللہ. دو, دو, دو چیزاں ہی نہ نبی دین اسلام کی دی بیاں ہونی, ہونی کیونکہ چلنا نہیں توجہ نہیں ہی, آتا دا ہی آتا وہ چلے کھڑا کڑا ہے نفل فل جی ہوں والے رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے تے کمال رب اے نہیں ربھی سو سائیاں آپ ہی رنگ <laughs> چڑھائے ہوئے نے کہ مونج پٹی چی بہت شاعر رنگ نبی ہزار دسو اب افسوس سن لے اور نہ نبی دشمنوں دی ٹھکائی یہ میں نہیں سنی یہ سننی تو دے خلاف سننی نسارا یہ تاج لگتے دے خلاف بولنا نہیں جانا یہ اللہ کی مہربانی چشتی فرد ادا کرتا ہے تبج سبھال قرآن والے پاس لے چلی آؤ. قارون نو نوما قوم دے سمجھ والے لوگ آخے آ رب دتا احسان کیا احسان کر رب دن دی مرضی دے مطابق لا اگوں پتا کی لگا نوا تا علم ای رب دتا مین وہ ٹھیک ہے دن والا اے پر ساڈا میرا ایک علم ہے اس علم میں سارا کچھ حاصل ہے اور جدو اس کیتا نا غرور رب دا فضل سمجھنے کی بجائے لے گیا کمینا اپنے علم آرے پاسے سائنس والے پاسے مجھے سائنس کے کمال کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے تو ہوا نا منکر نہ چھترا رب آخیا اچھا ہوں اس منکر نب سونے کر سبب کی بنیاد پیسے والے گڑے نہ جدو نام مراد سمجھنا نا رب کا فضل نہ سمجھ یہ سمجھنے سڈے کسی بزنس کا کمال ہے ہمارے فن کا کمال ہے میں معاشیات کا ماہر ہوں میں فلانی فلانی رمدے جانتا ہوں بان پھر یہ بن جانے پھر آن کروں جدو بنتے آ جن والے مقابلے ہر کارون آیا دیقابل سیانے آدھے جدو سپ نوت آئے نا تو کتنے آنے آدر موسا کلیملہ سلام کھلوتے نے آپ کی بنی تھرائی قوم بھی دے ساری کڑی وہاں آ दसो बी कोई बंद सिना करे तो सरदार शादी शुदा होर पत्थर मार दरदार सिर्फ भी आपने फरमाया मैं उन्हें आख्या हां औरतानी रीत जरा खबर आने ना पुरानी रीत हांजी पकड़ा गया किराए द टू पुराने होंगे वो पैसे कटे दिल जम चलो छेती निकले हूं उसको मत लावन और आई तो पैसे कड़ी कह लगा हूं दस क्या तेन भी सजा मिलनी है आप औरत बैठी आपने फरमाया है عورت ن فرماٹ گواہی دےت اٹھی ہوانتی پتا نہیں رب کا کلیمانا اتنے نیری ساری چل جانی ہر پاس اٹھی نا اورت کہن لگی حضرت جی لانتی منت پیسے دیتے نے تکاون کی خاطر جدو جناب موسا کلیم اللہ سلام نے یہ گل بات وی کلیم جلال آ گئے رب کی باہر گاہ فرما ارد کرتے ہوں جو میں آخا وہ ہونا چاہیے رب نے فرمایا کلیم یہ خدائی تیرے مل کے سبزے جہی شہ نم کرے گا وہی کچھ ہوا حدرت ملسا کلی ملا سلا تو و تسلیم توجو جناب مورسا اللہ ملا سلا تو و تسلیم نے زمین نکم نپ لے زمین نے تھلو پیر نپے اون دے دو دے سنگی سن وہ بھی آدھے سنا سن ترقی ضرور لال بھی نپیا ہل سونے دے جلے بڑا ہی کھڑا سی میں تھلے زمین نپیا ہوں کیونکہ سائنسدان علم سے مغرور سب کا فضل آپ پاس نگاہ نہیں سی سٹ نام مراد ہالے جتن پیا مار دلو کسی نہ کسی پاس نکل جانا بابا ہلیا پیر چھڑا لوا زمین کوڈیا تو ہی نپیا ہویا ہوا یہ بن گیا پھر حالے جتن پہ مار د چلو نکل جاوا زمین پھر کھیل تک آئی جدو جدوٹے ٹکباری آئی ہے ہن ہاتھ جوڑ دلیم مہربانی جا فرماؤ ایتو جان جا چھڑا جو آکھے گا میں وہ کراگا رب دے پاک نبی فرما جکھے گا میں وہ کراگا رب دے پاک نبی فرما جاؤ جدو ادا سر تل جائے پھر معافی نہیں ملتی رب کا قانون جب معافی لینی ہوں تو لینا ہے زمین بڑھتا جی نال محل بھی جا رہا ہوئی جدھر گئی بےڑیاں در گئے ملا کھ نہ بچیا ہر سلونا شاہی اپنی بات کمال تھمکائی سبحان اللہ کہ فرمایا انہاں شکر ادا فرمایا کہ میرے رب دا فضل جنہاں رب دا فضل سمجھا تو شکر کیتا جس لانتی آخیا میرے علم دا کمال میرے سائنس دا کمال یہ میں جانتا سا سن کا مینو دولت ملی ہے میں چور سونے کی گل منا میں چیدار ہوا وہ ہمیشہ ادا چبتلا ہویا رب نال چکر کھا دی ندیاں دا دشمن بنیا دین دا قاتل بنیا خدا دے بندے معلوم ہویا جہ بندہ رب کی دستی نعمت ننر دا کمال سمجھے اپنے فن دا کمال سمجھے اپنے کسے علم کی وجہ وہ ہمیشہ رب دا نہ بنے گا کارو وانگو جن رب کا فضل سمجھنا میں سلامان شکر گزار بڑے گا ٹھیک دو گلا سنا کے ایک پیغمبر ایک پکے کنجر تمجونی فرمائی تارون دی گل آ گئی نہ شکر بندہ کیسڑے ہے جدو اللہ دا فضل سمجھے توجہ نہیں فرمائی رہی فضل سمجھے اللہ سونے کا فضل نہ شکرا کدو بڑھتا ہے اب بھی تو سائنسدان ہے نا ہم کو کم ہے دیکھو تو صحیح جو کوئی نہ کر سکتا تھا اس نے تو وہ کر دیا اس نے سمجھ لائے لانسی خدا دے مقابلے میں آ کے یہ ہن رب دا دشمن بنے گا رب نو گا جد رب کارون فی رب آخری گیا تو کمال جے دنیا کو لے آئی سی تو میں کھو لگا کہ ہوں علم بچا نہیں ہوں علم نہیں دنیا تین بچے دے سکتا رب سونے جڑ لچاڑ کے دسیا بس بکتا علم نہیں توجہ نہیں فرمائی فضل مغرور نہ ہو کسم خدا کی کرگیا نہ آ لاہور د فکیر کی گل سنا وای بات ایک لاہور د فکیر ہوا جنہ کا نام خاجا موسا آہنگر آہنگر نے لاہور نو لاہور وڈے اسٹیشن مکلور روڈ جائیے مکلور روڈ دربار لوہار سی دے تکلے گرم کر رہے سن ہندوان دیاں اور آئیاں سرکار دی نگاہ مبارک ایک دم انہوں کے متے دے پہ لاہور اورت ہندو دورت آخری نے بابا کوئی شرم کر نگاہ کیوں ٹھا کے ویٹھی کوئی اسلے دورت میں شرم سی فیض تربیت جو اسلام کی حکومت کی سی جی جا اجالیاں سکول نہ آدیوں تو انہیں آخر اٹک مٹک کر چلتی ہوں جدو عورتیں گل کی بابا آیا جلال بی بیو او جی پیڑی اکھ تھوڑے اٹھ پیے نا آ لو می اک ہی نہ رہے گرم کر رہے سن نہ تقڑے انگارے ورگے تکلے چوک کے اکھا اکھ مبارک رہ نے گہری اکھ ہوں تو سر نہ رجند بول سب جہنم بس ہندیاں نکھرامت آندیا نے بابا مر سو اپنے نبی کا کلما چپا کلم پڑھایا گھر گئی پچھلے بندیا نو آخیا مسلمان ہو گیا بابا جہاں لوہار بیٹھا جے لوہار نہیں تو اور جی سارا پنڈ کا پنڈ آیا سکار قدما مسلمان ہوا ہوں ایک مرید دے گھر مرید آدور گریبی بڑی مہربانی چیک کر فرمایا گھر چلا واڈا پیغ چک لیا ایڈی دگ پی تھی پتڑ دی سرکار نگاہ اچھا جو کھڑے تھے وہ نگاہ چاہیے مکاندا بھی سونے دیا مکان بھی سونے ڈگ پہ قدمی آتا بلا میم کیوں تے برادری مارو ایڈا تو چکو سارا سامان سارا مکان ہی چکو تیری مہربانی جان کر آپ نے فرمایا لے پھر فر کے ڈرنا پیاج کرنے آن. تو ویخے گا تو سونے کا ہوگا وہ تو مٹی ہوگی ری وول قسم خدا دی کو نہیں ہاتھ ہے اللہ سڑک خلندر اقبال بول دے ہاتھ ہے اللہ ہکا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ ہکا بندے مومن کا کہ ہاتھ رالبو کار فری کار کش کار ساتھ بول سب ہوں یہ سمجھتے سن مولا کا پتل نال, نال سونا بنا سی توجہ میاں شیر ربانی آپ دا مرشد رات کو ہے شیر محمد وٹا لیا وٹا وٹوانی کرماند نے شیر محمد سونا لے آتے تینو آخیا ویا میں آ سونا بن میں شیر محمد رب موڑی جڑی شاید وہ ہاتھ لاوے گا سونا بن جائے بول سبک سبھا نا خدا بندے آس کے جاوی نگاہ مالا وہ ہمیشہ شا ہمیشہ شکر گزار حسن کا مالا کی شکرے ری تیر بخوا مڑ دیر نہیں لا ان شدید فرمایا جنا شکرے بنو گے تے میرا لا بڑا سخت تا کر کے آر فر فرما سنا وا وارف کھڑی فرما ہے مان حسن گھنے گنے دارس کون حسن د او شاخا ہریاں تو سدا نچ من بول ہر سمجھ آئی شکر اس نے ہونا جڑے سمجھے کہ سارا فصل کہ بولو بولو بولو رب دین ربابلے آ کے نا شکری کدو ہونی ہے جب سمجھے میرا ہی کمال ہے ہمارے علم کا کمال ہے ہوں میں تو بہلییا یہ دسیا جی سچی سچی آپ اللہ کے شکر گزار بنے کہ ناشکری شکریہ سچی سچی بولیا نہیں اس لیے پوری قوم مسلمانوں کی پورے شکر گزار بنے بیٹھے کسی نے کوئی نا اللہ سونے جڑی جڑی شہ دتی ہے ای ٹکا تلائی بچے کی خیال ہے جنو حکومت رب ہے دفرت لائی آؤ جی سان رب اولادی تو این شکر پورا دیتا ٹکانے تلائی بیٹھے کہ نہیں رب ہے تلائی دیتی کوشش کی کت بھی, بھی پیالہ جی میں باندر نہیں دئی تھی نت شرانا پہ آ شکرانہ اللہ بھی نمت شکر گزار بڑے بڑی جاو بال کٹا والے برادری جی دیکھو وہ باندر دیا فوٹو تنگی پاؤں تو میں نے آ باندر بنایا خدا گھوڑے لگتے نہ ہوئے جب اللہ دین لوے کلی لے جا بول سبحان اللہ بڑا شکر جی پورا ہاں والے شکر رب نو گے کیمر والے دن آسان کچھ حیران صدقے چیشتی صاحب پورا ہویا شکر کہ نہ ہوا لمبی پورا شکر जरा कपड़े दिते मर्जी खुले पावे पेंट का कपड़े दिते अंग्रेज आ गया सौरे करो ही। जे नंजा नहीं होना है तो चलो इेंज त हो जा टोए टिबे तो दिखते रह कपड़े <laughs> भी पाई फिर <laughs> اس کو گالچ کی ہوتی ہے اللہ کے نعمت کپڑے کا شکر پیادا میں پوچھا میں پتر ناراض نہ ہو پیچے سیجے بندے آپ کسی کتے کے گالچ پتا ویے نا ایڈا سارا رسا ویچھیے ٹوٹا یا جنجیر دے سانو شک دے کسی تو ترٹیا ناراض نہ لال مینو رال دیں رال ہو ہاں ایک راز ہے جدو کسی لڑائی ہو تو, آج تو وٹ دے کے نہ رسا ٹوٹے جانا جان واسطے رب کپڑے دے کپڑا میرے پاک محمد کی بول جی دیا سر تیرے پگ ہو گئے کیوں سو لکھ نبیج پگ رکھی جنگے بدر چرشتے پگ رکھی سوا لکھ صاحب پگ رکھی نبی اہل بائد پگ رکھی زمانے دے ولی پگ رکھتے نہیں رکھد سر باندر نہیں رکھتا باندر سر تگ کوئی نہیں رچ دے سر تگ کوئی نہیں سنڈے در تگ کوئی نہیں ہے سکولیاں سر پہ اگریز دس باندر چاہا کہ نبی والا نبی آ کر کے اکبر آبادی فرما ہے بھی دھول کر سر میں نہ پہنچتا تھا اس قدر بات بہت خوب تھی مسلمان کے اتر سالوں کے بچے بھی سر سے پگ رکھتے سنشاہ سن اگریزاں بھی کھی مٹی انہوں کے سر چیز آ سکتے بول سب لاؤ کسم خدا کی کر کے آنا شکر پیادہ ہوں چھٹی بھی کافر تھی چھٹی کہ میٹر کیا گزا بھی کپڑا پر جانا مل جائے پہلے گزا نال سن ہوں کی آ گئے میٹر پہلے دیسی میل ہوں سن ہوں کی آ گئے کلو میٹر पहला कड़ा किन चौ जे नबी नसंद सन काफिर बुनियाद परस्ती वे जड़ी जारी नबी न मैं रहण देनी कदो जौ कौम जौ आने की खरीदती सस्ते फोल ने कहा अमरीका का बीज छियासी बयासी تریاسی ایمان ایماندار لباس کفردار تعلیم تہذیب گفر قانون کفردار او جے دین کی دی کل چا کرو دین بین جی میں بولی پی میری گراہ جی مار بھی تو شکر پہ ادا ہوں رب بڑا پیسہ دتا یار ٹی وی لیا شکر نہ ادا ہویا ہوا کہ نہیں ایماندار دس ہن رب جو پیسے चाची, चाची, चाची अगर किसी के दायरे कोई आके यार हिंदू आख आजर आगा सची बोलिया नहीं आगा शीशे सारी बिरादरी आई खरी आई खरी है सची बोलनी आई भी खरी है आपू फर क्या पुत्र ہر برادری لابیا نردائی ہے میں بغیرتا جنڈا ہے میں <laughs> ملتان شریف اگلے دیر گا تقریر کی بغیرتا جنڈا کہڑا وہ آپ چوک میں گوانٹی نکلا جی شکر ہویا کہ نہ ہوا جا اچھا جنو رب نے پنجہ لاکھ کی گیسی چکل سجایا ہوا اگ لائیو باجی لگ پرلے پاسوں یا حیو یا کوں میں اگلے دن بس بیٹھا میں کو مہربانی کر یا اس کنجر بند کر یا پرلے پاسو لکھ جا یا آواز توجو نہیں لڑا جا سو دستگی ادھر چمی گھنٹے رب کی مخالفت پیسم خدا دی میرے پیو دادے سن اے کھا لڑے سن کجے سواریاں سن گدے گوڑے اونٹالیاں کھانے لسن پلا بنا کے لسن پلا لسی دے مرچا گھول کے کھا لیا لیکن کچھ کے باوجود مڑ بھی مولا دے شکر گزار رہتے سن نہیں قسم خدا بھی کرکیا نہ انتہ بھی ایمان بھی سی انخرت دی فکر بھی سی رب دے قرآن دین اسلام دی حب بھی سی ہوں نیمتا سن شکر سی سو تے آئی بے بہ با او بالدے سن دیوے دی آپ لائی کھڑے ون تھونی بتی مچھرا چن آپ پکھے رات ساری رات جو ستا ہے پاسا پرتا وہ پاسا پرتا سن مچھر مٹ دسی سن اللہ جو نہیں سنتا ہر آپ سوچئے پتر روج اس کی میں اگلے دن بعد بیٹھا تے منڈا نا بیٹھا اگلی سیٹ سے تو پیا ایل میں پتر ابے کی کھوتی یاد کر اے سی دیا گیا جہاز ون سب سوٹ بوٹ فیکٹری سڑک آتے اٹھ اکیشان اپا لکھن کلا کھانتا بن گیا کتوں ملی کیوں ملی رب وہ امتحان لینا چاہتا سی گمانا چاہتا سی ہوں دیکھا تو صحیح یہ میرا شکر کرتے توجہ نہیں فرمائی میں جو انہوں کچھ کیا دینا تو چیزوں نظاہر بھی کرا دے ہاتھوں تاکہ ازماوے کافران دے بنتے ہیں یا میرے بنتے ہیں توجہ نہیں فرمائی اس واسطے ورنہ کافر رب نے دشمن دے واسطے کے ادھر دینا باہر ساڈے امتحان بھی کرتے ہوں رب سیم تحال لے اگوں کوم نئیے سائنس سکول ہوں جدو آتی پاس آ گند نہیں نما ات اللہ علم یہ تو ساڈے علم سائنس دکھال ہے ملا مسیتان کل کے مرد ہاتھ مر جاؤ سال ترقی نہیں کرا دیتے انگریز کیا انگریز کی روحانی اولاد آتی ہے سب سے بڑی رکاوٹ ترقی میں قرآن ہے قارون لانتی والا نظریہ ہم قرآن تہ سکھاتا ہے ولیم میور نے کہا جس نے ایم اے کالج لاہور کا بنایا انہیں ایک قرآن کے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا جب تک یہ دو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار دنیا ترقی نہیں کر سکتی خدا نہیں کر سکتی کس بندے نے دین والے اولاد چوبی گھنٹے سویر ہونی ہے سویر کی بچہ والے ماں دے پیٹ کیا کہتے ہیں پہلے میں تو ڈی ایس پی بناؤں گا میں تو ٹی بناؤں گا میں تو جرنل بناؤں گا میں کیوں کہیں مانا نکلنے کا نعمت ہے شکر کی پہ آن نہ لگا اگو ہے آپ کے مطلب میں نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں کہ موجود ہے بس ہاں نا اللہ سونے سی ایسے کم آپ کے تھی نمبر ملاوے سی نمبر ملاوے جانتے ظلم ہے بھیت رب د خات نے جنت دا نقشہ بڑا جنت اے نمبر ملا دا ہندو فون چکے, بھی بھی بھی فون چکے مسلمان فون دی بولے فون سکھ چکے بیٹی مسلمان دمبر ملاو فون یہودی تے بیٹی مسلمان کی گل ہے سنگ ۔ دنگ کلے کنہیں आवाज निकल खबर ते बैठी बस च जावे कंडक्टर बड़ी बैठी है जुत्ती अंग रुदी पी आने आखिया हमने तो औरत को तरक्की दे दी हमने तो हकूक बराबर कर दीके बाबर बच्चे जमण भी इक्त आई نو بار مہینے باہر نا مرادا جمع تو بعد ہر کما بھی یہ گیل بھی رولی کما بھی بچے بھی میں سارا پتا نا مراد آپ کے بعد چلے تو آنا برابر ہو گئی ایماندار درابری زلم کیا عورت اخیر رحمت سی محمد عربی نے جو سکھی باہر مرد کرے اندر دے عورت کرے میں کمزور بنا او وزن اسی حساب دا رکھنا ہے صرف بچے پال عزت بچا لڑے مرے کٹیچے کما کے لا جرضی ہو مرد جانے ان کا کم جانے تو گھر باؤت ان کو نہیں جا توجہ بول سبھا لا سونے نبی دیکھتا کرم تنگریز آیا اور ساخوا شاہدا جمن بابے فریدے یہاں دلیر سڈے ہومن بلدل یہ ہوت مند سڈے ہو گیرت وجہ کی فرق کیوں سوچا رولوز روا گئے بہانا چلایا کہ حقوق حقوق حقوق برباد کرتا بارے بھی نہ شکری کی اخیر کر ماری جن کا شکر یہ سی یہ چھپا دے सा वे पैसिया का एक बंदा तोड़ा भरी फिरे तोड़ा पुराना पुराना अस बड़े हैरान यार पुराने तोड़े बच रपइये क्यों पाई फिरने को कीमती बरीफके स होना चाह कह लगा यार आरीफ केस होना हो सी लोगी शक करके खोह न लैन डाकू ना किधरों पै जान मैं पुराने तोड़े बच्च सकी फिरना کوئی پٹھے پائی فرد کوئی شاہ پائی فرد میں کیا یار افسوس ہے پیسے پرانے تھوڑے پانے کوئی پا نہ لوے ہی باہر جدو لیا نئے کپڑے لیا ہے پھر کیوں عزت کٹے نہ بن اس واسطے امام غزالی گزالی سنا امام غزالی گزالی آخر جدو مسلمان دی بیٹی باہر نکلے اگر ضرورت پی گئی ہے کوئی سودا لینا کوئی گھر نہیں کوئی گھر والا نہیں بیچاری مجبور سی جے نکلنا پے گیا سوں فرمایا برکھا پاوے برکھا پاوے ہاتھ کھونڑا پڑے بوڑھی ہو کے دلے تاکہ لوکی سمجھن کوئی بڈڑی مائی تے جاندے بول چاہ سبھا نلہ روکنا سبحان اللہ قسم خدا دی گر گیا کی گرگیا ناشا سا آم فرمایا نے جدو میرے حجرے پاک نبی دفن ہوئے نے میں بغیر پردے کو جانی سا. سمجھتی سان میرے شوہری نے جدو میرے باپ ابو نے میں بغیر پردے تو جاندی سن میں میرے باپ نے جدو عمر آئے میں منہ تے کپڑا پا کے جی سا ہزار مینو عمر تو ہزار آج رجین بول سبھا ناوا انجدیا پتر حسین ورگے کیوں نہ <laughs> کیونکہ سیانے لوگ فرمے نے تمیں وے تمیں اثر کڑی وچ بیا او جی جی د محمدیا بول سوال قسم خدا دی کر کے حق دے کا ساتھ بنتا سی اولاد اپنے ٹبر اپنے آپ نبی دین چ رنگ دے شکر کرنے پی مان تو اگے پچھلیاں تو بھی اگے ود جب جی نعمت نے اصا شکر بھی کر چوی گھنٹے نہ ہر گھر خدا نال جنگ چ مصروف چوبی گھنٹے جنگ چ ل ربات رب روک اصا کرنا تھا جنگ کچہری جنگ چ حکومت جنگ چ عوام جنگ چلانا جنگ چ نے پیر جنگ تو چنگ رب لڑائی پو کرنے کر لے جاتی روک لے اچھا نہیں روکنا قسم خدا کی کر کے آنا ادا بھی سر پہنا میں تین تیرا کی کو سکوان کی رواں میں مدرسے اج بیٹھے نے مدرسے جہے بیم دے کھلے نے وہ بھی سائنس دیانت نیا اقیدت رکھی گئے ی سوچ رکھیے سانو جو ملتا یہ سارا کچھ اگریز پہ دائس پہ ملتی ہے انہوں نے خدا نڈ کیا کی مدرسے دس کروڑ ڈالر امریکہ دے ہاتھ بچ پہ جو کفرے مدرسے میں داخل جا کیا میری تھن ریس اخبار چاہیے میری تھن ریس لاہور ہوئی ہے کڑیاں ریس گجرال ہوئی ہے میرے خیال دلے باری بھی ترقی والے پوڑی نہ ہونی ترقی والے ہونی اتنے آ کرو ہوں وہاں مدر سے مدرسے بھی یہ کتاب پڑھی و مدرسے پڑھی دی. مدرسے بھی پڑھی کتاب دا نام ہے تری قتل فی تعلیم ملارا تنظیم المدارس اہل سہل پاکستان بھی سارے چلانے وفاق ال مدار تھالے بہت بھی چلانے المکت بتمی اسے چھپی ہے طریقہ تو جدیدہ. نیا طریقہ عربی سکھانے کا میرے گا امام بخاری سیکھا ہاں جی سیک نواں طریقہ بغیر شروع بھی سبق میرا تھن کڑیاں بھی ہاں ویکو ننگے دوپٹے نار نگے پھر پجدیاں پہ ہاں جی عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے عائشہ تو, تو سب پورا خاتے حا اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تصب پر افی خاتے عائشہ اپنی سہیلوں سے آگے نکل گئی ہے مقابلہ جت گئی مدرسے آر مدرسے ایمانے رب نال مقابلہ نہیں سچ بولی جنگ کیوں ہوئی ہوئی جنگ رب نال مسلمان بھی پتر سکھایا جا رہا جرانا کھائی ننگیاں کر کے کھے ایک سو کی رفتار کے بیٹی کیوں جی یہ تعلیم ہے چشتی کا یہی قصور ہے یہ ہمیشہ حق ہاں جی یہ بہت بڑا جرمدار ہے تو زندگی بھی چنگی ہے حسین مدی چڈیا اصا مدرسہ چڈ دئیے چلے توجہ حسین کربلا دیرا ایسا مدرسہ نہیں حکومت جو آندھی ہے یہ تعلیم پڑھاؤ نہیں تے بند کرو ہاں قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دے سکتے اگر دینا چاہتے ہو تو امریکہ کا نصاب چلانا پڑے گا یہودی کا یہ ایک اگر سکھانی پائے گی یہ تے ہے نا ایک طریقہ ہے عربی دی ایک انگلش پہ سائیدا کر تے بہت تنگ دل تیری اکھت سوڑی جی بالکل میری اک چیتی سوڑی بغیر <laughs> میری سوڑی نہ منافقت نہ فراد نہ بغیر بڑی تھان لبن پر لبھی کونی وڑ جائے منافکت بھی وڑ جائے جا جا بوش بھی وڑ جائے سارا کچھ بڑھ جائے ایڈی اکھ کنگی ساری اکنی چاہیے جنہیں محمد اربی اللہ کا شکر پہ ہاں جی بڑے شکر گزار لوگ ہیں تنظیم سہلے سکھڑ پاکستان انگلش اور لکھا ہونا انگلش پڑھتا دار اللوم جامع نہیں لاہور سے سوشا کرتا ہے پورے پاکستان کے کہتا ہوں امام احمد رضا کی فکر کپا بند کیتی امام احمد رزا کسی سودی نہیں سی جدو نان پارا ریاست دے نان پارا ریاست رئیس نے آلہ حضرت خط لکھیا کہ تیرے مدرسے بڑے اوکھے دن آئے پائے نے بڑا فاق ہے ترا وڈا شاعر عالم نال میرے میرے واسطے تاریف دو شیر لچنے تیرے مدرسے دا سارا خرچہ چک لاگا میرے آل بھی چواب درمایا کرو کرو متی اہل دوا کرو متی اہلے دو ندار پڑے سلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کیا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں وجو فرمائی کوئی میرا پیر میرے علی شدید شیتانی نہیں پڑیا انگریز آئے کہنے لگے شاہ جی ایک مسئلہ تو لکھ دے میں کہا جا کہنے لگے تیری مسلمان قوم کا ساری فوج فرتی ہونا جائز یہ مسئلہ لکھ دے ادارہ مربے رقبہ نہر وگتی ہوے تیرے نہ کر دیا گا میرے پیر علی جواب دیتا ہاں فیض جو پائی کھڑا سی شیال دا. دا پیر سیال کا پیر سیال فرما ہوں سن بیلیو شکر رب دا میں دگریزوں دا, دا منہ نہیں ویکیا میرے پیر جواب دتا فرمایا جب تو تزار مربے رقبے کی گل کرنا تاری خائی مہرے لی پیر رکھ دے نبی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتا چی آئے آئے آئے آئے آئے آئے. دیا سبحان اللہ سم خدا دی کر کے ناؤ سچ کے پھر کھڑی بے گھر دی یاری نالو سنگ کتے کا چلا یارا مردے لالو سادو لا چند بول جی دیا سبح اللہ ہے یہ مارڈرن مل انگلش شکاری مار لا پکر بچے پنجرے ہے یہ دی ٹیچر ہو گیا پنجرا رکھ کے جن سکھا سی ٹی وی ایک میں کہتے ہو رہا وہ پیچھے وہ پیچھے کو نہ کرو پھر وہ صرف خانہ تھا میں کرتے وہ پھر آڑ کے میں نے ساتھ یہ بتایا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں کرا وہ پھر سانواں ماردہ تھے ہاں ہاں اسلام تو بہت کھلا ہے اسلام تو بہت کھلا ہے میں کنجرا اتنا خوردہ بغیر نہیں اسلام اجواری کی تھوڑا سی لگا سی کے لگوے تھے بغیر سلام بکرتی نہیں سمجھ والی سے لگا رہی تھی سیٹی سے یہ سیٹی سے عالم نہ سمجھی انگریزی باندھ عالم وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کی سیٹی پر نہیں محمد اربو کے اشاروں پہ چلے آئے آئے آئے آئے ترا بول چال سبحان اللہ ج بول صبح آ لکھیا کھڑا ہے رکھے پہلا پہلا پہلا مضمون اس انگلش کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مضمون کیا ہے موسم پاکستان کا ثقافتی گرا کلچر کلچر کیا کہتے ہیں کلچر موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کٹکناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں ادھار کرتے ہیں ایر رانجھا مرد ہے باسونی دئیوال اور سبسی کنڈو کی شکیا داستانیں ندم کی صورت میں اور دلکش شروع میں گئی جاتی ہیں یہ مفتی بنڈا میں لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> باقی بھیڑے قسم خدا بھی کر نو چشتی نو کسے دا ڈر خطرہ نہیں پہلو جان لگی تو عبادت میں اسلے پیچھو نانا تو نہ تھلے والے جاننا اللہ سونے کی مہربانی جنا جنا یہ رل کے نبی ہوا اور ہزور نو تباہ کردے جب تک فقیر دی جان رہے گی نبی دی امت کی چوکی داری اللہ ایمانسو سکولوں کی ہو سی جیت آپ بھی پتھر گلی بیٹھے یہ مدرسے اتو تو دین چل رہا ہے لکھیا کھڑا ہے آئے آئے آئے آئے آئے جب باہر جی. حضرت دف... حضرت کبوارس گیا بنارس, کے... بنارس نبی جار گئے لوگوں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں لوگ اٹھے دکانہ بند مسجد ونڈی دی فرمایا نبی دا علم دین کیا سکھایا جاندہ جی وجہ نہیں فرمائی ساری وراثت سی خیرت साड़ी विरासत गैरत जी सू पाक अली देखा मोरचा सुभाग हम बेगैरती विरासत बन गई आखिर लुडी भंगड़ा <laughs> मुफ्ती को मसला पुछ जाए कौम ने जी मसला तो दस्या उस आखना तुम ओ पर लुडी पाओ ए तो मैं पा लुडी हे जमालो पाओ लुडी हे जमालो फिर मसला की पूछना मसला तुम्हें ہاں جی جو کچھ ہو رہا ہے ساری ناچ گانے جو ان کے حرام حلال انہیں آخنا ہے پاکستان کا سکافی پاکستان کا سکافی بتا ہے ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے تمہیں برباد تیرا سن پرواد تین بچا مرد مردے جیسا جہاں گرف گرف کی تبھی مرض ہے جنا پڑی تبھی مرض ہے وہ فون مر جاتی باد مردن کچھ نہیں یہ فلسلہ مردو قوم ہی کو دیکھ دیکھیے مردہ ہے میں اگلے دن بعد بیٹھا تو گل کی تھی تو بندہ پیار کر لیڈیز بیٹھی ہیں ذرا ہوش کے بات کریں میں کہتے تو مرد بیٹھے خود رہے تو نہیں ہو گئی تھی اللہ میں اقبال بول رہا بندہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بندن ہو گئے واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گیا کالج کے منڈے کیوں لوگ اکھا کھاڑ کاٹ کے ودے میں مریلی گاہ یہ پردے دیگال کر دنے دنے کی گل کیوں کرنے وہ آتے بے وقوفا پردے ہوں کل مرضی نہیں رہیمائی مردی نہیں رہے تو سنگر سنگ ای تو نہیں پیر بارشاہ <tem Ash Walker> yeah, بولیا پیر بار شاہ تو سب رو پیا تو اٹھ گئی جہان تو میریا گ مردو گئی بویاں گنڈی لن باپوی بلور بنے گنڈی لن باپوی پرویش بنے آپ چکر ہے سیشا ہوں گاؤ میں گنا ایک سر کی شاعر وہٹ گئے اجدا مسلمان ویچ دتا ہے فلم نوازتا ہے عید کا توحفہ کنجری کا نام ہے نور جہان یہاں <fiquei> <śled> <śled> <śled> سود پر بھی زکوت ہے یہاں سود پر بھی زکوت ہے یہاں ہر خبیس نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرادی شریف ہے कुटी चवे नवाज भी शरीफ शबाद भी शरीफ बाबरा भी शरीफ तो कमी ने तो दसो तवज खुदा बंदे आप ठीकरिया ठोली फरी बैठें मोदिया की झोली रोड़ी बैठे خوش نا شکری دی اخیرے کرنا شکر رابدہ سے کر دے امریکہ برطانیہ کیوں وجہ کی وجہ سلے ہوئے کہ تعلیم کفردی کارون علا نظریہ انگریزہ میں چاہیا انہیں اپنی تعلیم نال ساڈج منتقل کیتا ہے قوم آج اوہی سوچ رکھ دی کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب سینس کا کمال ہے نہ رب فضل جننے نعمت دیتی دشمنا دا جس نعمت دتی ان دا دشمن بن دے دشمن دے کافران یار نہ دے یہ اسا رب سونے دا فضل سمجھ گیا اصا سمجھی بھٹیا کارونا گویا بنگرے کا دیں سلام دیتا بول ربو کارون آگو زمین نو آخنا جتھے دنیا پڑ گئی سن لو میری پتر ایمان دین کسی رولیا مہادش واسطے میرا پتر نوکری ملازمت مل جاوے وہ بھی حرام دی وہ بھی حرام دی حرام دی نظام دی نوکری حرام ہے کیوں کیوں نوکری مل جائے میرے کو لکھا ہے جی کھیپ ہوں تیار ہو رہی نا یہ لگ نہیں سکتی خدا دا پہلو کار آ لکھ لسمیا پہ سولہ وار دیا نویں سرو بنیے تیرو ود کد آے ود ود شکل والے ود ود پیسے والے ود ود محل والے ود ود تا جنہ کجی کن تنہا جقل انسا بھی ہے جدو او میں آپ نے ڈگیا پہ معلوم ہو جدو رب سونے کنڈ کی تو ٹکر لیے نا رب نپیا سولہ بارہ دنیا بن کے اس طرح پور رہا اپنی اولاد نو نہ شکرا نہ بن اپنی اولاد نو لکول بچا کچا گھر بن لینا اولاد نو گھر بن لار کر نبی پیا پلٹنی دنیا اینج ہونی ہے بچنا اونے میں جہاں محمد دو جفماری میں کسمیا پیاں میں کسمیا پیاں یہ ویک لوگی مت سمجھے مولوی کی آواز ہے کہ کسی رب دے فقیر کی آواز ہے کہ رب دے قرآن کی آواز ہے میں قرآن حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ کیتا ہے اردنا انوہلے کا کریتن امرنا مترافی ہا تو فرشقوفی ہا تو حکا الحول رب کا قانون رکھے ہیں جب ہم کسی علاقے شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں ملک کو اس میں جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوتے ہیں سب کی طرف اپنے آم بھیجتے ہیں اپنے حکم بھیجتے ہیں پاسا پورتی کھاتے پیتے ہم لوگ فرون بن کر پس کو سجور کرتے ہیں ہمارے گھر بات کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں ہلکول ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم بغیر بتانے کے کسی کو عذاب نہیں دیتے ہم اپنے بتانے والے بھیج دیتے ہیں تم مرنا تدمیرا تدمی پھر ہم سفید ہستی اب اخیر ہوئی خری قسم خدا بھی کر کے آنا نہ کوئی سجادہ بچا دربار کوئے تو جی جاؤ کو خدا بھی منی تنی بیٹھے نے چوبی گھنٹے انگریز ہے نچتا ہے ٹی وی مرید نے نہ دربار تو بچے پلندر اقبال ہے تو آندھا کم آمبے اللہ کہہ سکتے تھے جو رک سکتے ہے اقبال اقبال تیرے بولن تو سر کم بیدن اللہ کہہ سکتے تھے جو ہوئے میں گئے جا, جا رہا سا منڈی تقریر تھے ایک میرے ای ٹو پڑا بٹ میں جناب آپ کا کیا کاروبار ہے آدھا سا دربار ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> موڑی کمال کا میری شیر یاد آیا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ سنم پتھر کے ہاں جو پتھر سنم بدر بارہ دکھتے ایمان ایماندار پیر ہاتھی اپنے تصویر اترا اترا کے ویچتا پیا میںربار اٹک ضلع چاہیے اٹھک ضلع چکا دربار سے بالکل میں گیا بڑا حیران اعلہ کریما قوم آندگی لائن آج موت تک سامنے آیا کل امرن صاحب آ او کے خاص خلیفا کی کریے جی موت کا خوہ نہ آئے تو بندے نہیں آؤں گے میں کہ بندے کٹے کنڈ کے اپنی لاک موت کے خوہ کٹے ہو مرادہ آئے توجہ نہیں سروائی نا شکری کی اخیری قسم خدا دی جنہ بندہ روے رو اتنا گھر میں تر تر گھنٹے روزانہ چار چار گھنٹے بولنا تے حالے فارغ ہونا سارے بولنا لگتا ہے بھی ہالے پیلی پاؤڑی دکھو ایوڑیاں قوم چڑھ گئی ہے مینو ای لگتا ہے ہالے پہلی دکھو تر چار گھنٹے بولنے تو بعد دعا کر سدکا مدی نے دار د دا. رب واہدہ حولا شریف مولا سانو اپنا شکر گزار بندہ شیتانی اقیدت خلاف میں کھوتے چڑو سہی لیکن کھوتے کا استعمال ہے ایک عقیدت دنیا کا حرام ہے مسلمان کی عقیدت تو صرف رب رسول سے ہوتی ہے کرمپور میں گراپ اللہ اقبال کے فنکشن بچوں کو ہندووں کے شہری اور پر کیا حکم ہے کرمپور چ ہندو روپ پیش کیا مسلمانوں کے بچوں نو ہندو کی کبلا وہ روپ ایک ڈراما بنایا جب سچی مچی روپ انگریز سارا روپ ہی یہودی ہے فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں گے کلاڈ میں کلے آخیا ستوی کتاب ہمارے سکولوں سے نقل ہندوستانی ہوگی لیکن فکر و عمل میں یہودی تیار ہوگی اج وہ نہیں ایمان نال دس پہلے وہاڑی کے سڑک تو بہاڑی کے روڈ تو بش ل... گزرے کسی کے پیو نڑک چڑھنے کی اجازت ہونی ہے سچی بولی ہو تعلیم محمد ربی تو بوش دے گاٹے نا میں سڑک صاف کرا جو میری جنت پیرا تھلے توجہ نہیں فرمائی باقی انج مسئلہ دس دینا اے سامنے شراک شریت مستقفا عقید ایمان دی کتاب اس لکھا اس کے حساب مزاق کے طور سے کفر اپنایا سو کافر ہو جائے با میں ارادہ نہ بھی ہو بے. مزاق جنر شکل سور سارا بنا کے ڈرامے کر کوئی بنتا رجیت سنگ. کوئی بنتا فلانا فلانا ہندو فلانا اگریزر آپ موجودہ دور کے تمام علوم جو سکول اور مدارت میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں عوام علم کہاں سے حاصل کریں ہوں علم رو ایمان نو رو سا <bilateral> گل ساری رات ہیرج دکھا تو سو پوچھتا بم کٹی چھ گھنٹے لا کھڑا کریے کہاں سے حاصل کرو علم رو مسلمان بھی جان ایمان سے بنی کڑی ہے کافی بمب مارو یا جان یا سا ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے علموں بغیر سے جنت مل جانی ہے تو ایمانوں بغیر میری آس جانے دس دس گھنٹے پہ بات پتا من انہیں سن کے ویک کے کی، کی برتن سونے دن کٹی ایمان نام تالیم بچ ساری کو فٹ وہ قرآن جو خدا تھا فرمایا لا تب تکم میں تم لا یا لو من دونکم لا یعلونکم ہاں ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ ورنہ تمہارے تباہی بربادی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے حضرت فاروق اعظم سرکار نو کسی آن کے ارد کی تھی حضور جناب فلانا عیسائیے بڑا اچھا لکھتا ہے بڑا اچھا حساب کرتا ہے ملازم نہ رکھ لگیے منشی کے طور پہ سلر آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لی اور اللہ فرماتا رازدار نہ بناؤ منشی کا تو دوارہ نے کیتا قوم استاد بڑائی کری مکہ میں اساتذہ بیان فرمائے میرا ساتھ کا جی استاد ہو مقام بڑا جی استاد امام احمد بن حنبل وانگو امام احمد بن حنبل دا استاد امام شافی امام شافی دیتا ہے فرمایا پتر دھو کے لایا شگرد امام احمد بن حنبل نبی دی شریعت اتیف چوتھا امام استاد امام کڑتا دھو کے نہ سوچیا محل کی خلے خدنا تے بے عدب آ رہا لیا سوچ سوچ کے پی لئی پیمن دی برکت ہوئی دی دس لاکھ ہدیش یاد ہو گئی استاد ہوئے سکول آج دا تو میں دساڈے آپ لما بائی کرایا در گیا لوبرا ضلع ماسٹر آ بھائی چیشتی جلدی چکا خدا نہ جنوب آسان بچے چیزیں تکلیف کر کے میں گل سنو جنہیں پڑھایا نہ قوم جاڈے تو میں کھو لوا بھی ہو سکے قوم کا بھی ہو سکتا آدھا میں کئی مار نہ پڑھا دے تو نہیں آتے ہیں تیرا پڑیا نہ کسی کوئی توجہ تیرا پڑیا نہ کسی ہوئی جی سر آئے گا تیرا بھی بن جاوے گا بن جاوے گا تیرے پڑے لگ دے نے اسے میں کیا اگریز نو تے سلوٹ مار دسلمان ویچن سے بوٹ مار دار دوٹ کے نہیں بیٹھے بڑے بڑے ساڈے لاہور دا واقعہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا گڈیا نو فیل کیتا پروفیسر تھوڑا کے اچھا تین چکا رات سوا پود نہیں ہوتا بال سفا پاؤڈر لے کے پانی دے کی ٹینکی پا دروفیسر ناونے پانی پایا تو یہ نہیں نکلے جی میرا ریا پاکستان خلاب بلے کے یورپ ہے میںکلیف براج کٹی تکلیف بڑا جاننا میں قانون اگر کسے باپ نے اپنی بیٹی نتکاری تو منع کرتا دو سال اندر ہوں پورے یورپ دا قانون دو سال بیٹی نو بائی تو روک جب ابا دو سال ادر ہوں تبلیغ کرنے کی اجازت میں روپیے کھانا جہاں تبلیغ کا جماعت چکر گئی آدھے تبلیغ کرتے ہیں میں بسترے چکو میں ضرور بسترے چکا گا پر تبلیغ جہی میں تبلیغ دمانہ ہوں این پہنچی شاید پہنچاؤں گی کلم نمازی تحصیب گلیاں بازار ہر پاس گھر شرم بازار نہ گیرتی مان کوئی شہری دن دیا ہے ادھر میں جناب جی تعلیم کے خلاف تبلیغ کر بستر تیرا میں چکا گا لو بس میں جو تبلیغ وہ بزرگ کر گئے وہ بزرگ کر گئے واہ واہ آگ سب تنظیم المدارس کے امتحان دینا گمرائی اور کفر حالانکہ اس کی بنیاد ہمارے اسلاب نے رکھی ہے بھی رکھی ہوئے تھے تو <friendships> جی حضرت صدیق کے اوپر فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو میں نبی کے طریقے کے مطابق چلوں تو میری اتباع کرو صدیق کے اکثر جو ٹیڑھے نہیں ہو سکتے وہ فرماتے ہیں مجھے سیدھا کر دو اور کسی کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہمارے سامنے صرف ایک سلطان ہے جس کا نام اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے ایسا دیکھیں گے انہوں ساکھ پیم پیم دے رہیے ریے کہڑا مسلمان نے گا نبینے ہو کے نہیں کھانا پینا میں لاہور کے اندر تکریف کر چکیا تین پر توبہ فرض ہے یا میں نے ایمیاں شاخ یا میں ہوشیت ساڑھے تین گھنٹے بولے سارے پروفیسر تک میں جی میری گل غلط اٹھ کے میرے کو سوال کرو سارے انہوں نے مدرس بہتے سات اگلے دن ملتان میں گیا ہدایت القرآن کا مدرسے آیا میرے گل ہوئی تلاف کیوں ہے؟ تنظیم دے وجوہات بیان کر جناب میں وجوہات بیان کی شاید فیصل میں دوبارہ پہ میں کشمی پیان نہ میں ایک وجہ بیان کیا اٹھ وجوہات میں بیان کیت لکھا پہ میرے اٹھ وجوہات بیان کی جدو پہلی وجہ بیان کی فورن جس مدرسے چاہ کے گل کی اس مدرسے نا فیضان رسول ہے خونی برج میں گواہ پیش کر دینا اٹھ وجوہات میں بیان کی دیا. پہلا پہلی وجہ ایسی کہ نظالما نے انگریز دی یہودی لانتی پڑھائی کے نام پران حدیث مساوی کی تا. برابر کی تا. اور اپنے تنظیم المدارس سے ہر جناب مطلب کتاب سے چتے لکھا ہوا مساوی تعلیم مساوی مساوی بلکہ ملتانا تو کند لکھا کھڑا سی دینی مدارس کی اسناد کو ہر سطح پر مساوی کیا گیا برابر ہو شان تعینت پاسے, ساریاں پاسے جیتا دلوقتي جیتا دلوقتي جیتا دلوقتي جس قرآن تو حسین, آندا ہے آج حسین دا دعا کر اللہ وحدہ لا شریک سانو نبی جوڑے مبارک دش شکر گزار بندہ بنا رہا آخر الحمدللہ رب العالمین پہلا کو سلام سے ہے مگر یوں سلام جانے رحم تیلا کو سلام چمائے بزمے دائت پیلا کو سلام سلام سدکائے آلے رسول یہ سلام آج زالاں گو قبول ضروری نام سنیے شبی ربیع الاول شریف اڈا چکڑالا جامعہ مسجد نور میں بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان محفل میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں شیخ الحدیث و تفصیر استاد العلما کا استاد نے جامعہ غوثیہ کہروڑ پکھا پکا دے جن کے حضرت صاحبی قبلہ ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں کافی سارے دور دراز تو عالم دین جنہوں نے دنیا کائنات اللہ دے دین دی خدمت فرمائیے اور ان کے علاوہ استاد الرا شہن شاہ خطابت حضرت علامہ کاری محمد شاد خان طاہر صاحب جو کہ خطیب آدم وکڑا لا اور بائی ربیو رب پنا محمد سلیم صاحب دا تمام خاندان نو ہدایت دے اسلام نو تباہ فرما دینے بالا سندہ قوم بنا یا مولا سنو زندہ قوم بنا یا اللہ ساڈے اندر اسلاف والی روح عطا فرما اسلاف امت والی روح عطا فرما سم اللہ علیہ وسلم